Allah wa qaba wa salatu wa salam ala sayyidir rusul wa khatamil anbiya aziki محمد الرسول المصطفى وعلى اله ولاه الالمين واصحابي وبالله من الشيطان الرحيم <تصفيق> لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم النبي إن الله وملاء كتبه صلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا يا سيدي يا رسول الله شكرا على الإسلام وصلا على يا سيدي يا خاتم النبي وعلى آلكا أصحبك يا محبوب رب الله أعلمين أحد أحلب يا أظهار مد پیار بہ تال مند مدیا بہو اب متروسمان ہے در احمد مستفاد رلیو ساتم شب شبل حل ساتما شبدی شبل نبی سات <فاک دے> انوار ہاجا جناز حضرت مولانا محمد نواب شاہ صاحب میروی پرنجمن سفتہ پاک رسول نوزل سام پہلے آلہ کا علیکم جناب بھی جامع مسجد فریدیہ انسار کالونی ملتان شریف دن بندہ لاسی دوسری بار حاضری کا موقع مل رہا ہے اور اج بھی اس مافل دا اڈوان زیشان سد ات نسائل آل بنت دن تو سد المرسلیم سا خاتون جنت سلام اللہ ہے الحا ذکر ہے جناب کے نال چند گڑیا سا خاتون جنت سلام اللہ ہے علیہ اخوال مبارک حوالے نال گفتگو گا دع ہے مولا قدوس سیدہ خاتون جنمت سلام لوار آیا دی رحانیت سیدا تو فقیر مستفیل فرمائے اور مشکل کے دل میں دماغ میں زبان نو غلطی اور خطا کو محفوظ فرمائے ندی دو آلم نورم نور سم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نو آدم کے واسطے انتہائی آلہ اور بے مثال من آپ جامے شخصیت میں ہم جہد ذات میں کسی داشر اللہ نے اپنے حبیب کی ذات صفات اور افعال دے اندر کمی نہیں چلی آپ دے ذات آپ دے صفات آپ دے افعال بے عید اور بے مثال ہیں دنیا سرکار سہلے مبارک دے برابر کا خیل اس کی مثال نہیں پیش کر اور میرے خیال میں جو میں دعویٰ کیتا ہے تو تمہیں اس دعوے اتفاق کائنات نے جب خود فرما دیتا ہے فرما لسول اللہ نے تاقید فرمایا ہے تبدے لی بہترین نمونا رسول اللہ کی ذات کے اندر موجود ہے <imếng> <imếng> انسان لی جو ضروری شاعر وہ فیل صفت اخلاق سفت ہوز زندگی ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دمبر اللہ سبیل اتم بے مثال طریقے موجود ہر انسان اگر اپنی انسانیت کے حوالے محبوبے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی حاصل کرے گا تو آپ کی زندگی کے اندر یقیناً رہنمائی موجود ہوگی لئی سرکار کا نمونا بہترین نمونا ہے عورتوں حضور کا نمونہ بہترین نمونا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طرف انسانوں تمام انسانیت کے اسلات تو آشنا فرمایا دوسری طرف صنف نازک عورتوں بیبیاں محبوبے دو جہاز صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اصول چھوڑ دیتے تاکہ برابر مرد بھی حضور دی ذات کو رہنمائی حاصل کرتا بھی حضور دی ذات پر رہنمائی حاصل کر اسی لیے محبوبے دو جہاز صلی اللہ علیہ وسلم نے با یک وقت نو ادوجے مظاہرات گھر دندر رکھیاں نے بیک وقت نو بیبیاں آزاد سرکار دے گھر مبارک دندر موجود رہیاں نے رہے آپ دی تعلیمات فقط فکت لئی نہیں سن بلکہ اولاد آدم دے وچوں اے صنف نازک صنف نازک عورتوں واسطے بھی آپ صلی صلاح تعالی وسلم دی تعلیمات اسی طرح برابر سن اس واسطے ضروری سی کہ جی ہزاروں کی تعداد کے اندر مرد حضور کی اندر بیٹھ کے اور مردوں کے سرکار دے زندگی دے اصول زندگی دے رہنما اصول محفوظ کر کے مردہ تک پہنچا دے سن <سلام> دیدیا لئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے سلمشانہ ایک دس در ایک موت مطلب بے اور ضروری تعداد دائک دا وقت موجود رہی سی تاکہ عورتوں تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین کے جتنے مسائل نے وہ محفوظ کر کے اگے عورتوں کو پہنچا دیا رہا سرکارِ دلم صلی اللہ علیہ وسلم نمونا میرے کو الفاظ نہیں بن رہا ہے جن الفاظ میں حضور سید عالم صلی اللہ مبارکی سرورت میں بیان کر الفاظ دکھ پہنتے ہیں مگر کمی والے کی زندگی خدا خدابی قسم امت رہا اصولوں کی عدمت نہیں مک سکتی اپنی فکر ندل اپنے سالیا نگاہ اپنی اساتی کے مطابق ہر کوئی بیان کردہ لگا ہے لیکن خبر کی قسم جڑے جڑے زمانہ گزر گیا ہے اور دور جا رہا ہے اس دور کی چکی اور اس چکی کا تاپ کیا کرتا ہے لال کی زندگی مبارک دن ایسے ایسے کوشیدہ پریت چبے پینے جر طور ہر با ایمان ہر با سرحیت اور شہید بندے دے کے جب وہ او بدمات اور کوشیدہ اثرار اور رات آتے ہیں ایک بانی شخصیت کاری ہو جاتی ہے اور انسان ایک مجبور ہو جاتا ہے, ہے کہ تو ایک بیا سو مگر رب سونے نے انسانوں کے روپ درد بول ہے <تصح> فرما رسالت اور مبوت کا ایک مختصر جیسے مضبوط اور خیال رکھنے کا نظریہ رکھنے ہیں کتنا ہے کہ اللہ کے اصول ہوتے نبیوں نری پیغام رکھ बंदरों नमाज चला छे तो रोजे चला छुट देने hmm. साधी नगर थे नबी नगमत और सुनत का रिसालत का नहीं माना है जो नदी आए बंदारों नमाज तो रोजे चला देता हर को चाहिए भी इस पर कारण करना आपका सिर से पाप मूर्तारी सुनत के मुताबिक लवास ब्रश इतना इतने सालतदार और नवमत का माना बोला है जब तक सुधार दी का सब नवमत और रिसालत اتنا عزیب مضمون ہے اتنا وسیع بانا ہے اس بانے سمجھنے بھی خاطر یا آلہ حضرت بریل کا ذہن چاہیے یا درتا تند کا ذہن چاہیے ہر رسائی میں سرکار کی زندگی میں لگنا حضور کی زندگی مبارک بے پوشی کی کھول کے بیان کرا میں سمجھ کمالی نے میں پڑھتے اور پھر جناب جا کے سجدہ خاتون جنگت کے حوالے تاکہ کرسلمانوں کو اپنی اصلیت دا پتا لگ جائے گا بہت سمجھا جائے کیسے اینا چر قوم کوئی برباد نہیں ہوگی جنہیں چر اپنی اصلیت مقابلے اور ساتھ اپنی اصلیت بل گئی ہے اور ہاتھوں سے راہ بیٹھے ہیں میں سیتا کے پبترے مدر اور کے واسطے شیخ کا نمونا پیش کرانا. دعا کرو سا خاطوں میں جنمت دے چکے سیدا کا سبکہ ربے کریب مینو شرح سب عطا کروا دے آپ کی زندگی دے قریب قریب آہان بیان کرنے کی کوشش ادا کروا لے تھی کلاسکی کا استعمال پورے پورے میں نہیں بیان کر سب فرما نی مسلمان کا شکرا کردہ فرما خوب ہے تجھ کو شیارے خوب ہے تجھ کوشیارے پیبان کا مسلمان سے تنگ کردہ فرما خوب ہے تجھ کو شیارے خوب ہے کہہ رہی ہے زندگی تیری تو مشل نہیں اقبال کے درد بھرے نالے کا بیان کرنا تو بغیر کچھ پاس کہہ رہی ہے زندگی تم سے باپ کی گا بجلی تھی کس وہی دل میں اور فرمائی بارے میں دیتا kamu si gadis tulai putra suluh hasanah ya malang ladak de Allah subhanallah ya Allah qul lana ya amir साजनाद वाला अचकल अच्कल सादा देश नहीं बन गया है पिछले लोग बड़े साधे सन आधा जिंदगी नहीं सो सकते अ अपने दरखत तो कट गए हैं अब्या बंदा जी टेहरी अपने दरखत तो कट जाती है वो टैनी हमेशा वास्ते सुप जाती है जो नाल लगी लै जाए वह हधार बनाद के तुटे चेक खदाव आ जाए آپ پت کر جان لیکن کدی نہ کدی باہر بھی آ جمنا دے نہ مسلمان تریا اب کا انسان جو انسان دی لگا انسان رب میں اخلاقے لاری دے پیکر سن آسات خدا بندی دے مظہر سن اطالے خدا بندی دظہر سن رب دیا طاقت کے شنا گھر انسانوں دردر موجود سن جڑے پورے بدورے سن جے پورے بزرگ سن جے سارے سلاب سن بڑا گور فرما اب کا انسان اچھا مٹی کے کھلوڑیا پی گئے مٹی کے کھلوڑیا بندر پی گیا اپنے سارے اپنی تجارت بیٹھے اللہ میں جس کرنا ہوں ذکر کرنا اللہ بیٹی شہدی لیے بہت دے خدا دی شہدادی سیلا خاتون دن سرام لایا لایا قربان گائیے جنہ دور نکاح دے جناب جناب جی حالے جنابے جنابے دے دے جناب تکبی فیصلے پہ کر دے جناب جناب نکاح شادیاں پیغام رب کریم جناب دلہا وہ جناب حضرت سرکار گالم صلی اللہ علیہ وسلم دور جب حضرت اب تر سدیق حضرت مردن خطاب حضرت جناب کو جا کے جناب پیغام دتا پیغام دا اپنے ہی کتاب سرکار نے فرمایا میں وہی کام انتظار کرنا بھی میں روالے سے حدیث پیش کرنا روالے دن سیکھا ادایاں کرنا حبیبے خداث اللہ ہو رہا وسلم نے فرمایا ہو فرمایا من ملا کی طرف حکم ہو جائے میں اپنی دوتی شہراتی خاطما نکاح علی د رابطہ زمین سے رکھ کے آسمانوں کے جڑیا سو زمین پہنچے سن ہماری آسمان پہ آدمی سی حالانے بالا بھی انہیں قدموں کے تھلے سیم سنانا کے رابطے بلک بتانا جڑے سن اللہ میں کمال کرم بہلا بری فرمند کام کے پیدا میں سماوی سے ہو مارو وہ کام کے پیدا میں سمای سے ہو مارو آج اس کے کمالات کی ہے برق بخارات بندیا اج بھی قوم آسمانی پید کو مارونی آسمان کے تعلق یہاں تو کٹ گئے ہیں مطلب وہ رہنمائی ہے بالا رہنمائی جہان کی وہ یہ کٹ کے رہ گئی ہے بڑا گور فرمایا شان درا گور کرنا سنا آن کے نتیجہ کھڑنا ہے حلیدے پڑا سلح والے وسلم نے فرمایا میں بہی دن ترا نے فرمایا میں وہی ہوئی اپنی بیٹی نکاح حضرت علی میں اپنی بیٹی نکاح علی وسلم نے مولا علی فرمایا ادرا علی میں پیرا نکاح کرنا چاہتا ہاں اگر مولا علی مشکل <سؤال> نبی باغ کی بارگاہ دن حاضر خدمت ہوں دیا دیا سر مبارک میرے میری جناب بارگاہ خرچ کر نے فرمایا تیرے موجود اپنے جنگ واسطے رکھ اپنے دین دے واسطے رکھ موجود شادیلا محلہ پشا سکا میں خرچ کر دیکھ دار سویم کا بڑی چار سو ارم چاندی کا بڑی اگر مشکل پشا سکار فرما نے آپ کی میں اوب ویچ کے بار بار اندر لکھا کھان کے رکھے سرکار نے میں تقسیم کر دیتی اللہ کا حص تین حصے بنا دیتے پرمایا تین سا حصہ خوشبو اور جناب ایک حصہ جناب مال سامان خرید کر لیا پر جناب ہاں جناب اپنا مال اپنی شادی واسطے لیں گے مور کرنا جناب والا جناب نکاح کے شادیاں دے اللہ چونا گلا لمنی مولا ہاں کھا لے کے تحات کھا لے کے ان لیا خرید کر لیا وہ بنادے والا سرکاری بال سا لا لا سل سرکار اپنی بیٹی چالا پی خاتون دنت آسمان دمین دیا مالک پروانگیاں مانجنا فخر کی بادشاہی فکر بیچن سنت بھی بادشاہ بنا بھی فولا دے تہارے رکھو ہزار مکھی رحمت لال ہے پتاوا ہدی کیا جنگل اور ساحم سبر جی رحمت لال ہے جنگلیا ہر دمانے فرمایا کو جڑا سردار آدھا ہے خاتون جنت خاتون اولاد ہر زمانے بندر سوا لکھ بلی چھپ میرے پاس والا پتا لگے گا لتا دم تمام بنڈیا اسی پیدا سے نہیں میرا بڑے گہرے سنان میرا پریب ہے ہے اگر اگر بیس کا نام اگر بیم اس لگے اگر ملکان بھی جنابے والا مطلب فری ایسا ادیم استعمال ہو گئے اگر بیبی پاک سرکار کا تبرا پاؤں اگر جناب شہیدان داؤ اگر تکا د میرے سات مدی ملے تیوانا دولت سلطان God and ہے کہ جنت کی طلب ہو جائے تو حالت ہی بدل جی قسم خدا بھی زمین سمان کا فرق پی جا جنت کی پہچان آ جائے کل آ گیا بندے اگال کرو میرے پاٹنر بھی سلن لاہ لا لا وسلم کن محال اپنی بیٹی نئے ایک منجی وان بھی اتنے کوئی فاؤکا فاؤکے لاؤ وہ آخ گا مجبور سن جی اج سوکھے سک اس زمانے میں آدھے سرکار انٹا کر دے جے بج کل نے جی اس زمانے میں آدھے بنی بیٹی ہزور اتا کرتے ان آخر ہزور مجبور سن کیونکہ سینسی کردگی جناب زندگی اندر, اندر اگر اے جنابے والا سادگی دی زندگی ہے سی ادھر ایاشی دی زندگی بھی موجود ہوں سی سر وہ کس دے محلات محلہ جگہ کنہرے ڈگ پے سن معلوم ہو جا اسلے محل بھی ہے سن <تصفح> میں کملی والے حبیب اللہ ولادت باد پیدا اس نے ویل چودہ کنگڑے ڈگ پہن دے کہہ سرو کسرا دے محل دے روایت آم تھی سنتے رہتے ہو جو رب دسنا پا تھا میرے حبیب محل بنا ہزور محل بنا آئے محل جاؤ لی آئے میں سونے اپنی امت نت میں محلہ صاحب شیر دے ہوگی فرمایا چھڑیاں دی چھت آئی دی چھت آئی شتیر سن کھجور دے دے دنیا جلوے ہزور دے جلوے ہزور لسم لاک ملا نہیں آیا گونج پہ جائے شرمایا کر گانے بولن تو شرمایا کر کمینی شہ تو کمینی گل تو فلم ٹیویا تو شرمایا کر وہ خدا بیا بندہ ہو رب سونے نے دل بھی نبی یاد نہیں اور زبان سانو مستفا دے ذکر لرمائی درویشن لا دیا بندے سرکار لیتے ہیں چٹائی دورانی پنڈ ہے مبارک جس مبارک دے چٹائی دے نشان پی نے حدرت نے دیکھا میں دعوے تے دلیل پیش کرن لگا کہ مت سمجھنا کر لگاجنا جاجے سیاسی دور نہیں سی اس واسطے اسلے اسباب کوئی نہیں سن زندگی دے جو اسباب دے ہزور وہ بھی استعمال کر دے میں خدا دی قسم حضور دی گستاخی پی کرد چلے آ میرے کملی والے تے اپنا پیر مبارک مارا مار اپنی مبارکا پہ بندے سرکار ارادہ مبارک, مبارک فرما جو چاول بوم کرتا جائے جڑے مردیاں تے ہاتھ پھیر کے زندہ کر دیں جڑے فال ہاتھ پھیر کے اٹھا دیں جڑے مادر دانے وکھاں دے کم کام جڑا ہزور نہیں سن کر سکتے جب آدر میں دیکھا ہزور د جس مبارک دے چٹائی دشان پے نہیں امر روپ ہاتھوں وگب عرض کیتی کملی والیا میں کیسرو کس رات نیک اپنے محلہ دے اندر بڑے بڑے عجیب نرم تے گرم تے لیٹے نے تسی حضور تھے دو جہان دیوالی ہو کے چٹائی دے ہو حضور فرماندے نے عمر خطاب رو نہیں دنیا چنیے مستفا نہیں آخرت چنیے آخرت چنیے آپ اپنی پسند حجم تو لاجر اللہ بے بل سو فرمایا میں چاہتا جی میں چاہتا سونے چاندی پہاڑ میرے نال نال چلتے دے رہے جی میں یادہ فرما نا میں سونے چاندی پہاڑ میرے نال نال پھر من دس تو اج ہو جی طاقت ہے جہی نو اپنے ارادے نال چلا دکھا اے فرما طاقت رکھن والے اختیار رکھنے والے امریکن دالک خدا میں بے مالک, مالک تی مفا تیل دنیا بخاری شریف کی سرکار نے فرمایا اللہ نے میرو ساری دنیا دے خزانے دیا چاپیا ہاتھ پڑا نے مالک گو پاس کچھ رکھ نہیں تاش رکھتے نہیں آ جائے تو دن نہیں بھی ہزور نہیں کول دے لیکن نہیں سن ایک خزانے تارا مار کے چابی ہاتھ لے لینا نہ یہ خزانے سے مک دے خوہ بھی سیاح آتے ہیں خاندہ مکمل چابی ارادہ خزانے پیدا ہو جان آخیا جا تکوی خزانے یعنی خزانے بنا دے دیں مالک کو گو پاس کچھ رکھی ارے دو جہاں کی خالی ہاتھ میں گور پر بھاؤ خزانے دالی کی کرتے ہیں वास्ते साहतरीन नमूना की छड़े अल कोई आइडियल बनाई खड़े अंग्रेज भल के बहुते ही लगते जिन्होंने वेखो उही जनाब आइडियल अंग्रेज में बनाई फिर है कलमा रसूल उला प्यापरद नमूना अंग्रेज नई फिर है मैं क्या चलिया مردار راو مردار مستفا کے چمن بھی تو شاہ مل کی بارگا سوال کیا کلندر اقبال نے جناب یہ دسو اقبال جڑا آسمان جڑا آسمان سے رہ سکتا ہے وہ زمین پہ بھی رہتا ہے پر شان نہیں کہ ہوسمان کی مخلوق کھیڈے مٹی <Pain> ایک ہے کہ گل کرتا آپ اپنی ملت کو اقوام مگر اپنی ملت کو اقوام مگر پیسے نا خاص ہے ترکیب میں رسوش بھی اے رسل اشمی بھی کہو تیری ترکیب بھی وکری ہے تیرا خمیر ہی بخر ہے تیر سہنی وکرا ہے تیری تخلیق ہی بخری ہے تیری شان ہی بخری ہے تیرے تقا بکرے ہیں تیرا طرز وکرا ہے تیرا انداز وکرا ہے تو ہر شہر اندر میرے مستفا کملی والے کا نمونا پیش کرو رام دلال نے چار پچ جس چار بھائی دے وا خجور دکر دوٹا دٹی کا ایک مشکی کا گھڑا پانی دا دتا ایک تھلے بچھا کملی والے سرکار نہیں سترے سترے دی کھل دھا دن تعینات حضور نے کچھی کر کے اپنی بیٹی لوگ حکم فرمایا گھر تو باہر دے کم تو کرنے نہیں گھر دے اندر دے کم میری بیٹی کرے گی مرکے متعین کر دیتے ذمہ داری متعین کر دیتی کر دیتی تو گھر کام کرنے میں باہر کام کرنے میں فرمایا میں کہ ہوں یہ گل بھی کر کے اگے چلنا گھر کے اندر بیٹھی نال گوانڈ آئی ایک سونے دار لے کے آئی میری خدمت پیش کیتا محبوڑے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میرے گھر دے دروازے تے قدم رکھا میرے گھر گلے ہار سونے کا تکیا حضور نے فرمایا بیٹی ہار کتوں آیا ہے عرض کیتی ابو جی یہ ہار خلامی گواندین سانو دے گئی حور فرما نے بیٹی سڈے گھر کے اندر دنیا کی بو نہیں چاہیے تین واپس کر دے تین دے, دے دے, دے گلی نہیں تنتی نو واپس کر دے سارے گھر دنیا بہ چاہیے حضرت مولا نہیں فرما رہے فرمایا ایک دن جناب میں اپنی گھر والی سی دہاتون جنت رو فرمایا ہوں. میں کہہ اس طرح کر لگی ہے بندی ہے میں بھی ہوں جناب امرسی ہو گیا ہوں کم کر کر کے میں تھک گیا ہوں. اے, اے فاتمہ جاؤ ابا جی دبا جی کی سمت دن درد ابو جی اصا جناب کم کر کے تھک میں کیونکہ چکی بھی مینو چلانی پیس وقت چکی چلانی تو کس ویلے آیا رات پر بے در बिल्डा देर क्यों दिती सी? सरकार मैं घरों निकलया हो जब हजरत अली घर के पुसया वैन चक्की चलावन तुराण की तिलावत चक्की चलती है पाई पुराण पढ़ीदा प्या बच्चा छिड़ा रही आवाज आई है بلال فرما نے یا رسول اللہ میں آواز دیتی چکی چلاو حکم فرماوی تلاوت فرما کے حسین چپ کراؤ سا فرمایا نہیں یہ کام ساڈا ہی ہے آپ ہی کرنا ہی سیدہ فرمو ہاتھ دے مبارک پہ گئی تا جا کے ہزور کردما نہیں آئی خدمت واسطے خاطمہ سانو دیتی جاوے میرے مستفا فرما نہیں علی فاطمہ جو مال میرے کو آیا ہے میرے سفا دویش بیٹھے مگر سچنا دور کا فرمایا جاخا کے دویش بیٹھے لگے گا انہوں نے کئی دن تو کھانا نہیں ملا یہ انہوں دے گا میں تے واسطے ایسی شاید سنا جی لئی دنیا کے خدمت گزارا تو اچھی ہو گی ہوتی حل فرمایا جاؤ صبح شا دس دس بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھیا کرو اور فرمایا ہر نماز ان اوپریا کرو یہ خاتمہ لال خدمت گزار کر کرتے ہو سب کے جا سک کرنا میرے کملی والے حبیب نے ان کی دقت नमूना हजूर ने की छ्या करी पै जाओं जोड़ा बंदा इसे मैं बैठा रवो दुनिया करती रवे मैं खादा रवो दुनिया करते मैं खावोदर तन आसानी आ गई जब तन आसानी आ जाए बंदे अंदर وہ بندے آیاں سفتہ کھل جاتا ہے سی دلکاؤں دے کھا دے مہم نے فرمایا تو ان کا سردار ہوی ہے جگہ خدمت کرتا رہے اقبال جو شکوا کیتا کی کرتا ہر کوئی مست مائ لو کہ تناسانی ہے ہر کوئی مست مل جاؤ کے تناسانی ہے تم مسلمان ہوتا مسلمان تک اجکل تو, اللہ تو, آہ! آہ! تو ان کو ہے کلتے سبق یہ پڑھایا جا رہا کہ دنیا کما کھائیے آرام نال بیٹھے رہیے سانو گی کھولن دروازہ کھولنے خادم وکھرا جتی پالش کروکر وکرا روٹیاں پکا کے اگے رکھنے نوکر وکھرا سالن پکا نوکر وکرا بسترا بچھا نوکر وکرا بخر نوکر وکرا جی اللہ دیا بندہ تنے افسر سو سو بچیا سو سو بچیا دہیز کی قیمت وہ نوکرا خاطم سے خرچ ہوں جانور تیار ہو میرے مستقفا سب کیا ہے اندر ہے کام اپنا ہوگ ہاتھ بھی آپ خدمت کر سوچو خدمت کر سو بات ہم خدا بھی قسم کر کے تینو افسر شاہی کیا جاتا افسر شاہی آفسروں شاہ بنا د بادشاہ خرچے بنا میرے کملی والے <سؤال> اپنی بہترین نمونا چپیا ہے آپ جناب اپنی بیٹیاں بڑا گور فرما جناب والا جناب آخیا جا حی آخیا جا جناب پچھلا بادشاہ جو آئی جلو جناب لکڑ ہو رہے ہیں بادشاہ اوی کر نے سبھی بادشاہی وہی آ جڑی دی وہ نہیں خسدی بادشاہ حضور کی فکیری ملتی ہے اس مر کے بھی نہیں خسدی ملتا نہیں مر کے بادشاہ نہیں مار بادشاہ بھی سرد اتنے ہاتھ بن کے جا کھلوے اندر کھلے پا رہے ہیں اے مر کے زمین گئے نو کھلیا تو بچا رہے ہیں نو ہر بھی کھلیا تو بچا رہے ہیں جو چورج دفن ہو جائے وہ بھی بچ جاتا ہے میرے کبلا نور محمد مہاروی چریف والے فرمایا اس قبرستان دے اندر میرا پیر آ کے بیٹھے ساں بابا فرید بیٹھے فرمایا اس قبرستان میں جڑا دفن گا عذاب نہیں ہوگا اس واسطے واسے میلر قبرستان ہے میل گندر جگہ چڑی گئی ہے بہاول نگر باول پور تو دنیا مردے لے کے اتے گمنا آپ پورا تخت اور دنیا بہت فخر سچی بادشاہی کر باعت, باعت. آجو بادشاہ حضور دعوت ولیم جناب روکی کھڑے نے اور سنت موقبہ حضور خرچی اسراف ہیں کہندے نے کہہ دینا حضور خرچی دی بکواس کر رہے مانا کملی والے حبیب جیب سنت فضول خرچی انگریز فضول خرچی آؤ فضول خرچی آتے ضرورت تو زیادہ خرچ کر گوشت پکانا فلیمے دوتے میرے مصطفیٰ دی سنت جب نکاح ہو گیا حضرت مولا علی مولالی حضور نے فرمایا فرمایا علی لارو للعروس من مت علی ولیمہ شادی واسطے ضروری ہے ولیمہ شادی نہیں لا بدا من سمیم ولیمت اے علی ولیمے شادی واسطے ولیما ضروری ہے فکال سا دب سن حضرت کملی والا علی کو لینا مال کوئی نہیں میرے کو چکرا کھلوتا ہے میں اس کر دینا بے مانا میں جہیز دلانت فضول خرچی نہیں آخر خزورت آپ گل کر دیا سنا دیا پتا کہ آشق رسو حضرت غازی علم الدین شہید راضی المدیر شہید رحمت اللہ لینسے گیا راضی صاحب دسو کیوں تساں راج پال راجپال نو قتل کیا سی راجی صاحب فرمو گے فرمایا میں اس واسطے ماریاسی کیونکہ جیتے میرے کملی والے حبیب دی عزت دے خلاف منصوبہ بنایا جاوے اتے کبھی بھی جناب امن نہیں رہ سکتا اتنے کبھی بھی جناب اسلح نہیں رہ سکتی اتنے کبھی بھی جناب امان نہیں ہوے گی حالات درست نہیں رہن گے دنیا چین وال نہیں رہ سکتی استمیان نہیں ہو سکتا میں اندی رگ کٹ دیتی ہے تاکہ میرے کملی والے حبیب کی خلاف منصوبے نہ بنیام دے دے منصوبے بنائے جان بے ادبی کیتی جاوے تو کدی امن انس بندے دی گل ہے جڑا پڑھیا تو کچھ نہیں سیکن سی مستفا نے جیل چ سارا کچھ ہی پڑھا چڑا سٹے کے سٹے پروندی صاحب راجی ردیش شہید موجود ہوتے بڑا مفسلے اندر بیان کیتا ہے تو پتا لگے گا کہ سونے نے انپڑھ پڑھا دیا اللہ دیا بند کر جناب توجہ فرماؤ انبیسا نے جناب حضور دے خلاف منصوبے بنائے برباد ہو گئے میں تے واسطے نہ ثابت کر دوں سنت گوشت پکانا کمری والے کی سنت دے اور بڑا وے سنتا جڑا ہزور کی اس سنت نظور خرچ کئی صحابہ نے سات سات دن بھی ولیمہ کنے دن اپنے مسلمان پاوا نیٹ اندر حضور فرما نے آ جے پرندے کھا جا پرندے فصلوں فرمایا یہ اجر ملنا ہے یہ زمیندار ادر ملنا پیا مت روز اللہ بے بندیا. جے کے بندے جی کھا کے پرندے کا کلے ٹھنڈا ہوتا ہے ہزور کھا کماو والا ادر نہ پے لانت کا ٹی وی لے جاوے جڑا اس گل دی مخالفت کرتا جاوے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نمونا چھاؤ उम्मती हो जहेद नहीं रखना सादे सादगी बच्ची तोड़िया जे पर चल सकता है कि निजाम बादशाह बना देना वो तो खुद बादशाह सन कमरी वाले सोने ने अपनी घर तो रीत घार तो रखी जब घर तो रखी है तो मुड़ हर किसी उम्मती हजूर में साहबी ने ریت ناستے اس وسنا چل نہیں سمجھ لگی ایسے ملک شہر کی گل لے تک نواب سی خاصوانی بچی دہائی سو تیرہ دے ٹرک سامان سیر سونے کا دتا ہے دوسرے دن تلاک ہو کے واپس آ گئی ہے معلوم ہوا سونے کے سران گھر نہیں وستے کملی والے دریکستے گھر سمجھ آئی کہ نہیں ہے سارے حکمران یہ چل رہے ہونا پیوں امریکہ پیچھے یہ نہیں چاندے تو سانو سکون چیزیں رہ جائیے بارہ لاؤن جو فرماؤ جناب میں اتنے گل چھڑ دینا یہ گل کر دیتی اس میں ایسے سابت ہو گیا مسلمانہ جناب اپنے رشتے دار یہ سن رہے ہو پہ جناب اپنے آپ رشتے دار اسے پاسے لاؤ کوشش کرو اور خدا دے بند ایسا نظام بناو جس نظام دے تحت ایسی زندگی بسر کیتی جاوے جناب جب بچی پیدا ہوئے بندہ پریشان نہ ہوج کل بچیاں پیدا ہو جان بندے مجھے موتیاں مار لینے وہ جناب رحمت خدا گھر اندر آئی اور کرنابل ہوئے اینی دولت کتوں لیا کتوں لیا اگو جی رشتہ لینگ نہیں ای جن چیر جناب سمان نہ لے انہیں ٹرکان کے ٹرک مال منگایا ہوں کیونکہ اجکل سہنا بندے بن گئے ہیں سہنا گئے رئے انسان تھوڑے نے حضرت اکبر رحمت اللہ فرما نے فرمایا مار کلدم رہے گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے سرتے تو ہیں پر انسان تھوڑے رہ گئے انسان تھوڑے نے وہ عزت رکھتے جگر عزت کا سیٹا کا دینا وہ سال مکوان یہ سامان لیا فلانا بھی لیا پھر سس بھی کرمی نیڑے مار مار کے مار چھتی دیے تو پی ماں پیو کے طرفوں کنگلی لے کے کی آئی پہ وہ کھانا دونوں بھی عزت جیسی شہر گھر کے اندر آئی بیٹھی ہوئی تیرے واسطے مصطفی کریم بیٹی نمونا نہیں پیچھے جانا ہے چھپیات پہ ساڈیا ترقی نہ کھانا ہی کوئی نہ چاچا نہ ماما نہ تایا نہ پھپھی نہ خالہ انگریزاں کوئی نہیں پتا وہاں کے مامے چاچے کون نہیں ہوتے خاندان ہوتے کون نہیں ہوتے وہ بے خاندان کتروں کے خاندان ہوتے کتوں کے مامے تری ویک چاچا خالہ کوئی نہیں کرنے میرے رب نے جو فرما تو کرنے نہیں خاندان نہیں خاندان بھی نہیں نہ باپ ہے نہ ماں فرمایا مار کل دم رہے گئے ارے کیڑے مکوڑے رہے گئے سنتے تو ہیں پر انسان تھوڑے رہے گئے انسان تھوڑے نے وہ عزت لگتے جگر عزت کا سیٹوں لگتا دن وہ سالے متوان لیا فلانا بھی لیا پھر سس بھی کرمی میڑے مار مار کے مار چکی ہے تو پیو ماں پیو کے ترف کنگلی لے کے کی آئی جائے دولے بھی عزت جیسی شہ گھر کے اندر آئی بیٹھی گئے تیرے, تیرے واسطے مصطفی کریم دی نمونہ میں خاندان ہی کو چاچا نہ ماما نہ تایا نہ پی خالہ انگریزاں پتا جی وہاں کے مامے چاچے کون نہیں ہوتے خاندان کوئی نہیں ہوتے وہاں کتیا خاندان ہوتے مامے کرنی ویک چاچا خالہ کفی پہ نہیں لے سات جہے کتوں سے بد ترنے وہاں کے کھے ہوب نے جو فرما نہیں خاندان نہیں خاندان بھی نہیں نہ باپ ہے نہ اپنے بچہ جڑا نا بچہ ان پتا کی لو چائلڈ پیار کا بچہ کیونکہ اپنا تے ہوگا ہی نہیں لگے <تصفح> رہے جی اولاد بنا بنا کے دیتے جانے ان سی گل ہے سوکھی کا تھا ویسا نہ پہ بند سی دکھا تین سڑ ملا لیا زندگی سڈے لی بہترین نمونا جو کرنا دنیا نال تعلق نہیں رکھ دیا سن ویسے تو مومن ہر ایک دنیا دنال دلوں تعلق نہیں ہوتا مومن کا دل رب لیے دنیا لیے دنیا خاتو نے جنت سبھی اکبر سرکار دے کوئی کہ اپنا ترکا تراش لین گئی پر حقیقتیں نہیں جنہ دلادوں در اولاد بلکہ اولادوں دے خادم سے غلام دنیا نو ساری نو ٹھوکرا مار دے سیدہ محبوب خدا دی شہزادی دنیا کی تالب بن کے دروازے کر شاہداد سوچا مقام رکھدہ نے یہ بیان کران گی سی کے ادبر جو دے کے انگوں جاپ دے کے مسئلہ حل کر دینا دس دے جڑا حضور نے مال چھیا ہے وہ سانوں مال ترکے کے نہیں تے ساری خدائی بادشاہ اطرے بادشاہ دلک دس خاجہ فرید خاجہ فخر جہاں سنڈے حصہ بنتا ہے غلام فرید کوٹ میں شہر کا اپنے بھائی کے سر ہاتھ رکھ کے میرے لیے چشمہ فخر جہاں دیاں میرا تن من کی تا چور خطا میں فخر جہاں حور ہو سونا تو میار ترکا میں توڑکے میں کرنا ہے گلام فری گلا گلام آئے تڑکے دی طلب نہیں سا فاطو نے جنت نئے واہ شی چنگی قدر کی حضرت فاطمہ او ایسے آل تو ناراض ہو گئی پھر وہ مستفا نے سرکار نے اپنے حسم دکھا دیتے اے دنیا تے جنت او دی اکان تے اگے نہیں کدا نہیں پڑتی نہیں سجدی وہ دنیا ساری دی قدر ایک کھت برابر نہیں دے خود مستفا نے جنہوں سامنے بٹھا کے رب دی مارفت کے جام پائے اس بیل مبارک کی بے قدری پیا کرنا ہے سرکار سدکے ہلور تبسل ارشا فرشا دالک نے ہرشا انہوں کی اس واسطے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خلی فاضرت سی گربر نے فرمایا فرمایا رام نبی مال سڑ جڑکا نہیں بنتا سڑکا بنتا ہے, کی ہے؟ جو کرنا اور فرمانا سیدہ خاتون جنت خاتون کی لگتے آم رہے ہو خاتون جنت, جنت بولتے ہی رہنے لکھا بھی ہوتا ہے. خاتون جنت دے دا بھی پتا <tickle> مجمع بیٹھا ہے مولوی حضرات قد کے دوسرے کے کو سوال ہے جی سوال تو پہلو چہرہ ملا ل <laughs> جو کچھ جواب ہے غیر سورت ہے پتا جی خاتون جنت دانے لکھی مطلب کہ خاتون جنت نہ نا نا یہ سکول حل نہیں ہونا یہ رسول میں مدرسے حل ہونا ہے خاتون دان ہوتا ہے سدا نشین اور لغت فارسی دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو خاتون لگات لگتے سبا والیا بھی یہ لکھا لگاتے شہیدی والا بھی یہ لکھا لگت دیا کتاباں خاتون کا مان ہے دار دے لفظ کی جمع خواتین خیرام تین دے دے حضرات سوا غور کرنا ایک گل کر دینا آمد. اسلام دن عورتیں پہلوں بعد چ مرد پہلوں اسلام اس کی مرد پہلوں تورتیں مرد اگے تورتر ہنہایت اخرا ہوں مملی والے سکار بھی حدیث پر عورتوں پیچھا رکھو یہ رب نے بھی پیچھے رکھا تھی پرانے مزید جتے آکام بیان ہوئے ہیں حکم مردوں ہوا ہے ختاب مردوں کی عورتوں کا سمن ذکر آ گیا گل میری سمجھا دا رہا. حضرب علی سلام حضرت موسا کلیم گئے سلام بیٹیا اپنیا پیڈا بکریاں لے کے باپرد نال خوہ تو ہٹ کے بیٹھیا سن باقی بیبیا مرد کٹھے خوہ تو پانی پر پلا سن حضرت موسا کلیم نے دیکھا پیری نظر نہ پوکی نبی ہمیشہ نظر جھکا کے رکھتے سر جھکا کے چلتے ہیں آپ نے فرمایا کسی پیچھے رہنا میں اگے چلا گا مرد اگے تے میری نظر نہ پوے میری نظر اگریز بٹا آ کر بڑیا اگے, اگے مرد بیگم تے بابو جی سرکار پھر ہوںگن جاؤ تو لےڈیز اگے بندے پچھے تو بندے رہ جکونی بندے ہوتے تو نہیں ریتے تین ایک بار سڑک بولے شاخ صاحب تو پر کہ کچھ ہامی نہیں شیخ صاحب حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدلن ہو گئے چلا اپنے فرما دیا ساتھ ساتھ آخر کرسے ہو جب مرد ہی مرد ہی سکول لائے ہوئی کمال جڑا اسنا مراد ہے جے بندہ تے بندہ نہیں رہا جے بڈھی ہے بڑھی نہیں رہی بندہ جائے تو بغیرت بن جا بڑھی جا چرم بن و حیاء عورت دی دے आ, आ, مرد عورت مرد اگے عورت ساری ہوں ساری گورنمنٹ جیت سپاہی سارا کلوتا ہوں تمبی کسی ہو شیتانی تمبی والے میں کافی اللہ کی مہربانی وہ شیتانی تمبی جنا پائی ہوں جنان سنیا ہوں پینٹ اتو کسی ہوتی ہے وہ کپڑے جن نہیں پائے ہوں ننگے لگے کرتے ہوئے میرے کو گیا لاہور دماغ پڑنا کیا بولیا مسیح سے نہیں آئی دا. کپڑے ساتھ آیا کر ویگن والے چوٹے والے وہ بندے اگیں کہوں گا یہ کٹی داؤنا سی یعنی وہ گسا چل جاتا ہے کہ میری باجی اگیں بہی تھی پچھو سارے میری باٹی کا سر ری آدمی لتان سے نظر پٹی جاتا میںفر بھی ہونا خواتین بولیا خواتین خاتون جمع خاتون پردے دار خاتون جنت آخر میرے کتاب ہی سامنے جنابی مام نبول والے لکھنے میرے پاک نبی علیہ وسلم نے جب میری شہزادی میشر دے میدان والے فرمے گا اپنی نظران حکم آئے گا میشرا لو نبی اور میرے نبی شہادی پہ گزرتی کرمایا شروع کر لو میرے نبی شاہدی پہ گزرتی آیا دو شبد چادر دیبی پاک کے اتر ہو گیا دیبی پاک نے سیال دن گیم نہیں پردے رب محفوظ پیا کرتے یہاں آتا چلتا ہے جنت کی خاتون یعنی دار جنت کی بیوی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ کرے کیسی پی گل آ گئی پٹھی کھوپڑی بن گئی پٹھی تعلیم پٹھی زبان آ گئی کیونکہ انگریزی پٹھی لکھی جاتی کسی بھی لکھے کبھی ہاتھ لکھی ہے تو کبھی لال اگریزی کہڑے ہاتھ لکھنی میری میرے ہاتھا کریدا اس ہاتھ انگریزی لکھی جاتی ہے بردکاری زبان میرے پستکا پروج یہی بتنا پی کل شاید ہے رب ہر کام در سو پسند کرتا ہے کلو ہر کام کے اندر سبے ہاتھ میں پسند کرتا ہے تاکہ زبان اللہ حکمیں کنگا کرو تو سجے پاسے پہلو جتی پاؤ سجا پیر پہلو کھانا سجے ہاتھ کھاو پینا تے سجے یعنی ہر فرمایا اللہ پسند کرتا ہے سجے ہاتھوں اگریز آخر جام پر میں پسند کرنا کبے ہاتھوں میں چلے پاتے والا کراتون کی خواتین کینوں رکھا جا جی ننگا ہو کے اپنا حسن مردوں کو پیش پہ کرتی ہے ٹپی چک کے کھلوتی ہے فیکٹری کولڈ لیف دا مالک اپنی دی فوٹو لا کے پورے لوگ جس بغیر نہیں کینی ہوتی سگریٹ یار چلو میں آج تری خریدے ببیمان دس ہوں گی نہیں ہوتا ہے جی گلت گل کر نہ منیا جائے تو سی گل پہ سر ڈائی سیر نہ ہلان بجائے چھٹا کے جب باندھ لا واقعی ہل جائے گی دوسرا ہوں بھی مر جاتا ہے وہ بھی باجی نئی اندرسی نہیں وکتی جنہ چیر باجی کی سب لا لا باجی میرا سر چلا دکھاوے نا لوگوں میرا سب ان نہیں وکتا جنہ چر باجی میری نہ دکھاے لوگوں لا کے جی آ رہا ہے وہ بھی پیش کیوں لاہور حضرت صاحب پچہتر روپیہ دجی بس با ل پہ تین سو روپیہ میں کیا پچہتر دے ہو گیا کرایہ تو جا سواں دو سو باٹی نے بول رکھے لیےی ریس پہ ہوں سا خاتو نے چند لو کٹتا سا خاتو نے حرت دیں تو میں سرو فرمایا نہیں جنازہ جا رہا ہے اسے چادر پائی ہے وہ پیٹر پکتا ہے پیا ون جسم کی بناوٹ پتہ پیا لگتا ہے मैनु शर्म पी आंधी है इस हाल के अंदर जनाद और क्यों जा रहा है मुसलमान की जनाएं देने अगर सलाह फरमा ने बीबी जी मैं हमेशे लोगों वो चार पासे मंजी गए लकड़ा बन के उकर عورت رکھ دینے جولی رکھ دینے پھر عورت رکھتے ہیں جیسے ڈولی بنتی دیئے اس طرح بنا کے لایا ہے بی پاک نے فرمایا جب میرا انتقال اٹھایا جائے تاکہ میرا پیچر غیر مرد نہ دیکھ جائے مستفا کتوں جمن ٹیپو سلطان تو مالوج رکھ لے چمر حسین حسین چمر چاہیے کلنگر اقبال کہہ دے رہے اگر بندے دے درویشے پگیری ہزاروں متدمی سا قلم <سلام> مسلمان بھی فرما فرما دے رہے پہن میں ایک درویش کی نصیحت قبول کر لے ہزار لوگ ہی مرن گے مگر تم نہیں مرے گی دشمن چل جانا بندہ مرد نہ پیسے نہیں مانگے ہوٹل چلتا ہے ہوٹل ساڈے کا سودا دکھ دیں گی جن میں پھر پہننا چاہیے گل میری سمجھیے مسلمان پر میری گھر یاد رکھنا میرا کتاب اس بندے لاہور بھی آتا ہے چار پاس ہو جل دن گہرا پہ کیونکہ آج دین کر اگ کے کھلے درجے پہلا درجے کی اگلے بیگ پکا روٹی پکا لو, ہاں پکا لو, درجہ, درجہ انگارے رہ جک دے ٹھنڈے تبھی ٹاکی پا, پا دا در پک پھر بڑ پی تیجا درجہ آتا ہے اگلا دیوا تھلے ہوتے نہیں انگارے اس لیے پھر اس کو فوکا فاقا مار کے سواہ ہٹا کے پھر اگ بنا لیجیے چوتھا درجہ ہوتا ساری سوا چنگاری چنگاری گی لکڑی چنگاری ہو سامنے آدی بھی بن سکتی ہے فوراً جی چن بھی ہوگی پھر وہ اگ نہیں بل سکتی ہے پنجوے درجے کی اگ ہوں ساری سوا بچاری بھی نہیں ہوں ہر پٹراؤن کی سب سے اگ بہلی آ جڑی ساری گورنمنٹ ہے نگ تو ہے پندرہ درجے غیر پہ چنگاری بھی کوئی نہیں ایک ذرا جو چنگاری خیر ہو سکے چرنل صاحب نے اپنی بچیاں سچیاں پوا کے انہیں اگریزوں کے ملک ترنے کا مقابلہ کیا اگریزوں کے موڈے موڈا بنا کے پانی دے سکول جتنے میں بیٹھا لاہور ٹاؤن ماڈل ٹاؤن سکول ہاؤس نے پاکستانی کڑیاں ہندوستان دیا بھی تو منڈے کٹے نے پھر جناب وہ اس بتیاں پل جب راتے اس تلابر ہاؤس در ہو کے کٹے حسل کرتے ہیں درجے جرم گیرت ایمام کی آخری چنگاری مک گئی قرآن حدیث دے کے اندار آسرد کیوں جو کراسم جنوبی نے ٹھگن اور ٹھنڈا گڑے جا دے گل چی با دکھا میں ڈیرا غازی دکھا تقریب پہ گیا بند داڑی ملنا پر گل بڑی کی تھی بول بھی سب بات لیا پڑا وزیر جا اس میں پلے گیا وزیر بڑی تر پہ ابھی گیا جناب دیکھنا بڑا ڈول گرو لے جاتا ہے پوچھا میرے بغیر شکم نہیں آپ کو بادشاہ کو لیا بادشاہ باقی تو دو لو دو لگے ولیٹ کتر تھی اکلو پہنچے سو چھائی وہی آگ ایسی والے انہیں آ گیا بادشاہ گل سن دو میرے مرگے بلے بادشاہ نہ ہوتے اللہ سولہ ملوک مستفا فرمند لوگ شاہ کام چاہتا ہے کتنا رہے نہ جنہ چاہیے نہ پیش کریے نہ ساڈا پتھر کرتا ہے پر چر نہ نہ چل رہتی ہے بریک لگ جا گیا بسان کو جائے وہ بات پہ بیٹھی ہوئی فلم نہ چل رہی بس کی بریت لگ جانی ہے بس با میں ایک کے چناوٹ جا پائے گا دوسرا اٹھ کے ملتان جاتا ہے تیسرا اٹھ کے کراچی بس میں ہڑتال کر دیں انہیں انہیں آس نہیں کرتی ہڑکا دونوں تو وہ تو ہڑتال نہیں کرتی پر یہ کنجر کی پیچھے میرے نہیں چل رہی मैं कसम का उला शरीफ की इस रोज ही बंदा तोड़ा गुना बेटा गुना पर सबक जो सकूल है सकूले से आंधा है जल निकली है फैक्ट्री चल नहीं दस सकू चल दो चाली चल रहा दोस्त चलना कुरी निकल के हाँ मेरा चमकी ना थी چنگیاں بڑ بڑ کے مسلمان دیا نکلیاں پہلے مسلمان بڑے فخر ترونا پہ ویکد ہے ہاتھوں سے جناب کیبل سے کیلیاں پہن دیا میں وہ مسلمان ملولہ شریف بھی کو سمے کوئی بچاؤ جناب سلسلہ جناب کارے بندے کرنے اللہ کا کدم کٹا ہوں رہ ہے وہ سات ناراضگی کچھی ہوتی رہی ہے اور شریف بھی کس میں ایک پاس سکول جانا ایک دن ایک بول میرا سمجھا جی نہیں سمجھا لا, لا, لا. سو سال سیتان ایک پاس ایک دن سکول جانا سرکی والے بےلی نے ایک بوڑا لکھا ہے آپ سے سنا دیا سریکی کا بےلی آئے گا چا سکول کمن سب پیچا لوٹ کچا نہیں فرمایات نے جنت فرما دیو لا ذرا اور خاتون جنت کی زندگی سامنے کیا کروں کتنا سکول کھول سب پیچھے لوگ پچا دیں پتہ بن گئے کتنا سب گے چھوٹے چھوٹے سب پچا لوگ پچا رہے بچنی جتنے آدتی منڈی نہیں ترکری آتے آئی دل. شمپو دل. دل. کر ہار شنگار کرا لیں مخصوص بہت گھر چو چیچا کھا لیں وہ اسٹر لرباد کرساں لال کما لین گل سی کی چیز اتنے سکول اکتبا ہوگی اکی ہوگی نک کچھ ات نہیں uh. سمجھ لگی جی ات ہوئی نم سمان کبھی مسلے بھی ہوگی سننے والا ہوگی نکم خدا دی یہاں گلوں دے بیان دی لوڑ نہیں سامنے ہر شاید دیکھنا پیا قرآن حدیث کو دلی کر دین کی کہ جی اکھا نہ ہو ڈرامہ ہو ہوں گا پکیا پہنا ڈرامے ہو گیا میلا بازار بھی ہوں ایک لک نہیں مناتے اتوں چکا بات پایا چنی تا بچوں کی اس, اس روزی نالو سوکھا لے نا بندہ وہاں تھوڑا گنا ہے بغیر کم دا بندہ گنا پر چبک جو سکول ہے سکول سوئی کتنا جل نکڑی کے ساتھ چال نہیں دالی چال نکلنا دوڑی نکل کے ہم دا چمکی نہیں انگلش جب ہم نکلیں پہ مسلمان بڑے فخر تیرو نہ پہ بیٹھتا ہے ہاتھوں جناب کیلیاں نہ کوئی بادشاہ بچا ہے جناب کارے بندے کرتے کٹا ہوں وہاں گا ناراضگی کٹھی ہوتی رہی ہے سیتان ایک پاس سکول جانا ایک دن ایک پاس ملی? بول میرا سمجھا جی نہیں سمجھا سو سال شیطان دہنا ایک پاس ایک دن سکول جانا سرکی والے بولی نے ایک بوڑھا لکھا ہے آپ تو سنا دیا سرکی کا بولی آخر گنا چا سکول کھول سب پیپیا لوگ پچا نہیں ف فرمایا جنت فرما دیے کیا کرنا اور کتنا سکون کھول سب پیتیا لوگ پچا رہے پیتیا نیتیاں سب کے چھوٹے چھوٹے سب پیتیا لوگ پچا دے دیکھ لی سکتے آدتی منڈی نہیں کچریاں آئی جیمپو کرا و اس طرح لرباد کرساں لال کما وی کی غلط میں سنے آدھے ایسے سکول کھڑا جی ہوگی ہوگا نک کئی چیز کو سننے والا ہوگی نک تو کسم خدا کی یہاں گلوں کے بیان کی لوڑ نہیں سامنے ہر شاید دیکھنا پیار قرآن حدیث کو دلیل دین کی کہ دلیل جیسے اکھا نہ ہو دلیل دور کہ اس کو ڈرامہ ہوتا ہے تیا ڈرامے ہوتے ہیں نہیں میلا بازار بھی ہوتا ایک لک نہیں مناتے इतों चुकिया बच पायाविता बचण की केसत के लाई अगे उस्ताद के पिछे शगर दरानी है तो किधर जा रहे ने मरी किधर कहीं गलत समान क्यों लगता मरी का चक्कर खा के वापस आने اٹھارہ سو کی گولی حمل گرام کیستے پائی دے سراہد موجود پہ حمل گرام دیا کتاب دی. آ نے اٹھارہ سو ایک گولی ہے نو مہینے تک حمل نہیں ہوتا اور کچھ مسلمان اپنے قبر والوں دیا اور ساتمہ تہرا جو روح مبارکو کہ وہ سارے کی کر رہی ہیں آنگیاں گال والوں کال چھوڑیاں پانی تا چرو چنگا ہے سڑک کے انہیں عورتیں تک غیر دی اکھ نہیں سی پہنچتی کہوں بھائی پہلے آتا نہیں اک چلے سوکے ہی لے جاندے نے तरक्की तरक्की तरक्की ना पीती बढ़ेगी एम ए नहीं करेगी तो फिर कौन लगेगा फिर निकाह कहीं मौली साहब फिर बची नहीं मैं क्या चल रहा बच्ची तो इज्जत बचाई जब निकाह होगा बाद बदकारी हुई पहलों फिर निकाह का फायदा क्या हुआ कहा फिर फायदा कसम खुदा दीच के इज्जत बचा के تمہاری وہ سنگھ ماں پیدا خدا رسول کا شرم و حیات رکھ جاگی جنت کی مال پڑتے بن جائے گی پہلی چیری گل بیان کروا لڑکیاں پڑ رہی ہیں انگریز ڈھونڈلی قوم نے پلا کی راہ مگر مغربی ہے مدنظر وزیر مشرق کو جانتے ہیں برا یہ ڈرامہ دکھایا جا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر اور رہنے میں بنائی تک جو لفظی دار میں لکھا میں کیا لڑکیاں پڑھتی ہیں سکولوں میں ڈھونڈ رہی کون کیا سلاح کی رات سمجھتے ہیں آب سنت کو بڑی بھی لکھنا ہے سوڑی لگ رہی سوڑی نظریا کرنا آپ سمجھتے ہیں آئے سنت کو رہتی ہر تمغا میں کہا یار وہ مو دنیا سے نہ رہے جنوب ہزور کی سننا سونی لگی میں منہ نہیں رہ سکتا نہ رہتا جا آخر ہزور کی سننا سونی لگی آخ میرا تا بوٹا ہزور کی سننا دلایا ساڈا منہوس بوٹا قسم خدا بھی اس سونے دا نمونا ہر سونے گرج جانا سی ایسا گرجا کی پتا ہزور سرکار کے طریقے کا حضور کی سے زندگی کا حضور کی شکل مبارک کا سمجھتے ہیں سنت کو رہتی ہر دمنگ دیکھ لیا ہے ہم نے سارا سین جس کی مدت سے منتظر تھی ملا سنانا سیدہ خاتون جنت کا پیغام اپنی بیٹی نردی زینت دار چار طبقے ہوتے ہیں چار طبقے جی میں دس رہا اگر اس طرح رہن ملک رہی فساد آ نہیں کہ اہلا بادشاہ بادشاہ عادل ہوئے نمبر ایک عادل بادشاہ ہوتا جلد استفا کی شریعت چلا دوسرے بادشاہ عادل کہنا بھی کس رہے اس گل کا پتا ہے جی آ درباد شاہ وہی ہوں جس پران پڑھا ایک طبقہ دوسرا آلما عالم آلم گمن ہدایت کو حق گل کہہ دالت کر در رکھا گل خبر دوسرا طبقہ کتا آلما تیجا مشاعت دار جی دربار سے بیٹھے ہوں یہاں دا کی امر دل مایوس تے روکن قرآن والن سدر حضور سرکار کی شریعت کی تابے داری کے سمرپن مسائق دا تیسرا طبقہ چوتھا طبقہ ہے اور زمانے جہلیجت نہ بڑھ رہی خاتون جنت دا نمونہ پیش کرسم دہلا شریف کی طبقے نہ کوئی پم پک نہ کوئی فساد پہ हर पासे अमन ही अमन हो जाता है और बदमसीबी इस कौम की चारे तबके उलट पैमर हर वक्त चक्की कौन गरीब ने ही ला के रोक नहीं खिलोड़ देता अपने वास्ते पंच कनाल दरदार तारकते छबाया मैं हजेड क्रिकेट खेलनी है سونا کتنے لرجے فر جب سڑک پہ فلاؤ دی اجازت نہیں تباہ چو کارپوریشن والے تو چک کے سودا سمے ریڑی سکتے ہیں ترقی سو روپیہ دونوں ریڑی کا جا روزی ہر روی سڑک پہ بہ کے کم آیا بلڈوگر لے کے ساری تھانے سو جی جی اندر ملک سٹا چتو کر دیئے تو ڈرونے ملک باہ کرنے ہوں <laughs> بڑی پتا بنگال کی <laughs> <سن؟ laughs> مطلب کیوں نہ اگو پہلے قرآن تھوڑا سا رب کا قرآن ہو فوجیاں بھی ستا مل رہی ہے اگے تو کی سی اگے دین لگی ساڈے کرم والی مثبت مستی چڑھیے چڑھتی میں محمود گر نے خاجا ابر حسن خرچہ نہیں سر دیا گر سو کے دعا بھی کرتا بھی لا جائے جب مندر تمہیں سولہ میں نے گئے فٹا لیں تو پیسے پتا نہیں ہو رہی یہ آدھا خلا کلسر خرچہ نہیں لوگ آیا, جید آیا. تیر میں کرتے کو یاد کری کرتے ناج کر کے راستہ دا مو اس کرتے واسطہ ہی فتا دے, دے خدا بھی قسم مندر فتا ہو گئے سہلور میں کیا سی رام آو برائی کر دے سن تو مار مار لوہ سر تک رب دیا رکھا والی واپس آ گیا ملک دے رہے. مسلمان گریب ریڑی والے واسطے دکان والے واسطے سلطان نے ڈاک ڈاکٹر اور ادھر چک جاؤ فوجی سریکل تو چکی کرتا جانا چاہتا ہے دلی میںاپا دکھا کے پو تھے کھانا درد کرو پہلو مر جائے پت سواری وکھا تو پہلو پک سواری وکھا تو دسو تھا پر سڑکے جا سکو چند ٹکیا گیاست سکر کھول کے رکھا کیوں اور سب کے جاؤں برے کرار چادر بندے سن چادر کے تھلے ایک کچھا پانے سن فرما سن میں اس واسطے پہنا جی جگ لگتا ہے شہادت آ جائے تو میرا سفر نہ کھل جائے حسین شہید چادر کے تھلے کٹھا پایا تاکہ شہادت تباد کپڑا چادر ہٹ جائے تو میں شکر نہ کھل جائے نہیں تو مر کے ہی نہیں سمجھتے کہ ساڈا کھل کھلے تو جنگ دعا کر اللہ سان اپنے دوستوں دی پہچان پتا فرما لیں دشمن دی پہچان دے جا دشمن کا وسع نا ہمیشہ واسطے مر جا ہے قیام میرا قیام اور ہے کشک کے درد مند کا پرزے قیام اور ہے تقریر ہاں جی وہ تقریر ہیں جنہوں نے اصل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دے نبی پاک سل تعالیٰ نماز واسطے تشریف لے آئے لوگوں لوگ اس لیے کہڑے سن صحابہ کرام صحابہ کرام نیچیا کال نہم یگتا کھل خل کھلا کے ہس رہے سن खिल खिला के हस रहे सामदार ने फरमाया अक्सर तुम विकरा हाल मिल खबरदार जे तो ललता भुला देी मौत का जिक्र कर दे फुर्सत नहीं सी रहनी हसण की हसण की फुर्सत नहीं सी रहनी نہ شغل کم اماں ارا کھ اگھرو ذکر ہا ذم لذات موت دا ذکر جڑیاں لذتاں بھلا دین والی موت جے اے دا ذکر زیادہ کرو اینو یاد زیادہ کرو آ قینام دار نے اس صاحباں نال گل کیتی توجہ فرما پھر مدنی سر کھوں ایتھے ذرا تشریح کر جاوا ذرا بول سبحان اللہ صدقے جامعہ مدینے دے تاجدار نے صحابہ اکرام جیسے نیکانو آشکانو پاکانو کھل کھلا کے ویک کھل کھلا کے کھل دا ویک ہے حسدہ ویک ہے اینا برداشت نے فرمایا حضور بول بینے وہ سنگیاں افوس اج اپنے اپنے نبیدہ وارسہ کھڑوا لے عالمہ کھڑوا لے برائیہ ویک کے ناروں کا سیاہ کھڑ جنتی میں حسن برائیہ کرن جو مردی کرن جنتی لوگ نے کیا میں پچھنا ہوں کیا رب دے پاک محبوب کے صحابہ جنتی نہیں تھے وَجِنَ الْحَبِبِ خُدَ جَنَّتِ دی بِشَارَتْ زَبَانِ رِسَالَتْ نَعَرَ دَو حضور سرکار انہوں نے کھل خل کھلا کے حسن نے پیدن دے کیوں جو دل کالا ہو جانے دل سخت ہو جانی موت بھول جانی حشر بھول جانا جننا غم دل چھول انہ موت یاد راندے انہ موت یاد راندے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے یار او جو شاعر ایک موت نے یاد کر دے جڑی جڑی لفظوں بھلا چھڑ دی ہے لیں س سارے منے اڑ جدوٹ موت قبر دسم کر کے ویخ قسم خدا دی کر کے آ لکے جا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرام صاحب ہسلے تو منع کرب خل تے کہ کھل کھلا کے نہ سواجے وہ سنگیا وہ سدکے جاوا ہبی ان خدا خوف دے معلوم ہوا جڑا پاک محبوب کا متیے خوف ہی رکھنا ہوجو سبح للہ تک سخی سلطان باہو فرما فرماندہ ہسن بچ کبرج ترسنا سی میرے پاک نبی سرکار دے گل سنا پھر شیر سنانا دو پائی سن صاحب ہے کرام دا دور سی زمانہ حالت والا دور دو پرانے ایک دا نام ربیع بن حراش ایک دا نام ربیری بن حراش دونوں پاوا نے اللہ تعالی دے خوف دی وجہ دے نال کرسما کھائیا ہوئی سن سانو دنیا تے جنہاں جیر پتا نہ لگا کہ سانو رب بخش چھوڑے آوے اسا انہاں جیر ہٹنا نہیں ساری زندگی ہسے نہیں دو میں برا کھڑ جدو ایک برہادہ بھی سال ہوئے ہٹتے دے نمحہ مرواز سے پائے اٹھ کے بیٹھ کے ہسے آئے ہس کے پھر لماں پایا گیا کھڑ کسے نو خبر نہیں سی یہ نکتہ ترال کی سی یار گل <سؤال> ویكھیے موت دٹے ہسیاں گیا ان دسیا اصان نے قسم كا جنہ چر سانوں اپنے بخشی سنگ کی خبر نہیں ہونی اسان ان چر ہسنا نہیں اے میرا پھرا مرن تو بعد خبر ہو گئی ہے یار نے بخش چھوڑیا وے اپنا اے خبر مجھے دن آیا وے مینو دن خبر کے پتا دسنا سے اٹھ کے بیٹھا وے کہ لو میں بخشیا گیا جے میں پیا سنا جی اس گلدی خبر نو پہنچائی گئی کہ ایک امتی رسول ہے تے ہس تنسیا وے موت میں پٹے سے ہس ہنسیا وے آپ نے فرمایا میں اپنے نبی تو سنیا سی میری امت کئی بار